الصفاق أما بعد فأعود الله من الشنطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا می کتل فی صدی اللہ اموات بل آخیا اون ولا چل چھوڑو ول نل تم الَّذِينَ سمر سواد نلینا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وکال باغ والین بادرب کن وَأَهْلُهَا مل اللهم صل بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الجليل الملهيم ان الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلو تسلی مسلا دو سلام علئی یا سیا رسو لگلا ولا علی کا وسحا پیا سی دیا ابھی بلات اسفلا دو سلام سید مکین کرو المؤمنین والا لا وسابی یا شفیع منی مسلمان پائیوں السلام علیکم ہم دنا دروے ختم لمبیا لبت ہے تو بس صلاح بات آج رانا فریاد ہے خالق کائنات بندہ دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرما دے نفس اور شیطان دے فتنے آتے پناہ فرما پنا گرامی محرم الحرام شریف کا المبارک اس مبارک اندر ذکر رضوان اللہ رجوان لاہ مجموعی ہوں اور خلفا خلاسا کے فزائل بھی بیان نے جس وقت عالمی حالات دا رخ وہ جس طرف ہو چکا ہے میں جناب دے سامنے اس حوالے بھی ارد کراگا اور شہید کربلا سیدنا نا امام عالی مقام علی مقام سلام اللہ علیہ دے کردار دے حوالے بھی جناب دے سامنے کچھ ماروات پیش کر شان ہو ضرورت وقت دے مطابق سب کو سواب کرنے بھی عطا فرما دے ازران گرامی اللہ تبارک و تعالی نے پرانے حکیم کے اندر بلا تخصیص سے کسے ارشاد فرمایا ہے انوں ضرور آزما دشمن دے دو خوف نکال مال اس کمی پا کے جانا دے کاٹا پا کے اور فصلوں دے اندر کمی واقع کر کے اب ضرور آزماؤں اتوں پتہ لگتا ہے تکالیف جنہیں کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑیا مومن اس سے ضرور آن وہ سہولت نے دو اگر ہوک نیک پاک نیک پاک بندہ ہو اس سے تکلیفاں وہ درجات کی بلندی کا سبب بن جا دیارگاہ اسرب نسیب ہوتا ہے درجے کے اندر بلندی وا کے ہوں جنت کے اندر رتبہ بدھ جا تعالی دی بارگاہ دے دی شان اچی جی ہو جاتی کیوں کہ نیک پاک بندہ جہرا وہ صبر کرتا جب تکلیف آئے گی تو سبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرماؤں میں صبر والوں بے شمار حساب اللہ رونا فرما میں صبر والے بندیا ان گنت اجرت آ فرما وا جڑا شمار تو بھی بہار تو جڑے نیک سالے لوگ واسطے انستے امام علی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ دے مبارک خاندان کیا تکلیفوں دے پہاڑ ٹوٹ پے مگر ان تکلیفا نے ایمام علی مقام سرکار دے دے اندر بلندی فرما دیتی آپ سرکار دا رتبہ اور شان اور مقام رب العالمین دے اندر امیم گیا ہے کائنات دے اندر مامے والی مقام سرکار ایک شان بن گئی ہے تکلیف اور مصیبت کی وجہ وہ کسی گنا سزا نہیں سی حضرت دکری والے سلاح و تسلیم نرے چیڑا گیا ہے وہ نوز بلا کسی گنا کی سزا نہیں سی اونا لوکان دے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گا. حضرت روح والے سلاح و تسلیم گل سمجھنا آپ تبلیغ دے دوران کافر پتھر مار مار کے تے پتھرا کی روڑی اچپور دے رہے ایک ایک دو تین تین دن سلاد تسلیم نے دعوت دینی شروع کرنا ہے جی ان تکلیف جہی آ رہی ہے تو وہ کسی گنا سزا نہیں نوز بلا احمد روک حدرت یونیورسل سلاح مچھلی کے پیٹ چلے کسی گنا سزا نہیں انہوں امتحان ہوں آزمائش ہوں اور صبر کرتے ہیں حضرت شریف چڈ کے جانا پیا جی اور جیدی جاگدوں نو سکار چکے جناب چیخے پایا جا رہا ہے یہ ساری تکلیف آ رہی نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دی بندیا نو گل سمجھ مشکلات جنیاں آنو دین آدی بندے نو دین, دین واستے چلن واسطے دین دے جناب والا قائم رہن واسطے جنہ بھی انہوں تکلیفا آندیاں نے کسے گناہ دی سزا نہیں ہوں انہوں دے ترقی درجات دا سبب بن جاتا ہے दूसरे लोग होंगे जिड़े दे फाशिफ फाजिर तेरे मेरे लंगे असा जकलीफा आने गुना अगर ईमान होर ईमान होवेगा साडे अंदर फाशिग फाजिर आसदे ही ओनू ने जो कोमान होब आचा मन हो, हो पूरा ईमान अंदर होवे لیکن عمل اس سے شراب نہ نو فاسق فاجر آخیا ہے فاسق فاجر جہاں بندہ ہے تے جی تکلیف آ گناواں کفارا بن جان کہ صبر کرے صبر کرے گنا کفارہ جڑے کیت نے وہ تپدیاں رہدی نے انہوں نے سجاواں جی پریشانیاں آدیوں نے انہوں لیکن وہ گناواں کا کفارہ بن جات بے سبری پھر بن تے کافر تے منافق تے ازاب خدا اتر کافر تے یاد رکھنا میری گل کافر منافک جڑا ایمان اس بندے ازاب خدا ہوتا ہے اللہ وحدر لا شریک مولا فرما میں کسے پہ ظلم نہیں کرتا جنا چل کوئی عمل نہیں ہونا میں اس عمل تے سزا یعنی انہوں چیر سزا نہیں دینی جنہ چیر کوئی ترت دا پیڑا نہ ہو یہ اللہ بہاد الا شریف مولا نے ایک اٹل اپنا قانون بنا جی رحمت رحمت بغیر چنگے عمل تو کر چڑ دے لیکن عذاب بغیر پیڑے عمل تو نہیں کرتا اس ذات نے اپنا رحمان اور رحیم ہونا بتایا کہ جے کام رکھدہ برابر تو یقین کرنا کسے بندے نے رحمت کا دا حقدار نہیں سی بن سکنا جے وہ رحمت بھی کسے نیکی کے بدلے کرتا اور بغیر نیکیوں رحمت نہ کردار تو محروم رہ جانا سی لیکن وہ سجاط نے قانون انہیں بنا دیتا ہے برائی کرو گے تو سزا دیاں گا رہی رحمت وہ کدی نیکی دا بدلا دے دینا کدی بغیر نیکیوں بھی نیکی رحمت کر چکا اس ذات نے اپنا رحمان ہونا وسایا ہوں سیدنا امام علی مقام سرکار آپ دین دے اندر آئیاں نے کہ محض ایک ظالم نو حکمران آپ نے تسلیم نہیں کیتا اس جگا اندر اس دی جگہ اور پاداش دے اندر امامے علی مقام سرکار تے او دکھ آئے نے امام حسین پاک نے سبر نال وقت گزارا اللہ تعالیٰ نے امام پاک دیا شانہ چار چاند لا دیتے ہیں اس وقت سڈے سے بھی چارے پاسیوں عذاب تے آزاد تے مصیبتاں وہ انمنڈ امنڈ کے, کارے پرتل چار چار کے پہ آ جے کالے بتل چڑھ چڑھ کے آدھے ہوں آسان ویخنا ہے کہ سڈے پہ یہ دین کے چلن کی وجہ تکلیف آ رہی ہے یا بےدی ہون کی وجہ سے تکلیف پہ آؤں گا سمجھ نہیں آئی امام حسین کے تکلیف بےدئی ہون دی وجہ نال آئیے یا دین چلن دی وجہ نال آئیے؟ دین چلن دی وجہ نال. اس واسطے دا رتبہ مقام بلند ہو گیا جہے مسلمانوں تے حالات بنے کھڑے نے اے نا دے دین داری دی وجہ نال بنے کھڑے نے بھی یار دین تے پکے نے تے تاں کر کے جناب اللہ سونا ہو جا لوگ مسلم پیا کرد ہے کہ جڑے بلند ہو جانے ولایات تے درویشی یاداب خدا ہے منافق بن گیا ایمانوں خالی آسان فاسق فاجر کو پرلے درجے ہے جی تے نے تھوڑی ماں نے یا تے انہوں دے گناواں کا کفارا ہے یا اذا خدا ہے دو ہی صورتوں دو ہی صورتان جی. مجید نو جد پڑھیا ہے نا تو اتوں معلوم پہ ہے بھائی ساڈے تے ظالم ظال مسلط جو کیتا جا رہا ہے تو ظاہر کوئی ظالم اپنے آپ تے نہیں اٹھ سکدا اصل تے ارادہ خدا ہوں انہوں نے اللہ ہی ٹک کے لے ہے جڑے پاس لے آ جب لے اگا کس وجہ نارو مستحق بنے پیا جس بھی وجہ ظالم سڈے مسلط نے کیا ایسا وی ظالم تاکہ ظالم ظالم تسلط کیا ہوتا ہے یا ایسا کو امام حسین پاک جنہیں لیا جا رہا ہے پیا اور اللہ دی ازاد ہوتے راضی رہ کے اصل جانے پہ دنیا تو امام حسین سکار واگو امام حسین سرکار والی گل تو ہے کوئی نہیں یہ بھی پکی گل ہے اصا ہے آ پکے بےدی او نا بھائی نہ سارے کسی کاروبار دین سا ل نہلاد نسل چ لب ہے نہ لبد ہے نہ سڑیاں بڑھیا اچ لب ہے نہ لبھ ہے تے کسے پاسے دستا ہی کوئی نہیں لوکی آن چشتی کسے تہار بے دین ہی بنائی آؤں میں کنٹے بے وقوف کیتا نفس تے شیطان تے کافران نے دے صرف بے دین ہون کا شیشہ وکھا ہے میں آکھا یار آ جائیے یہ عجیب گل ہے کھے بےمان بندے نے جہے آدھے کسی جلت نہیں جان دیا یہ تو آ کے سارے جانوی بنائی آن بنا ہے بھی کیا دین کی دعوت دن بندے بےدی بن جانے ہوں میں قرآن حکیم دی حقیقت کھول کے دسنا کہ اللہ وحدہ لا شریق مولا نے جڑے دے حالات بنتے پے دے بارے اللہ نے اشارے کنائے قرآن اندر بیان فرما دیتے نے اللہ فرما و کلال کن ولی بہد لال بہدال اللہ فرما سب باز ظالم ضالم سے مسلط کر دینے کگال کا نو ولی بہادل ضالنی ناد بانو اللہ فرما اتوت کرتوت انہاں تے مسلط کر دے کی مطلب ظالم تو بدلا لینے لینا کیوں دے تو تگڑا ظالم ہوں سر پا دے آنا ہو فرد پچھلے جہاں تھلے والے نے بدلے آ کہ تصا ٹھلے کیتا ہے ظلم کا ماننا دس چکیا تے شرک کرنا بھی ہے پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلمخی بھی اولیاء کرام دی گستاخی بھی ظلم گمراہ ہونا بھی ظلم ہے عظیم اور شریعت مستفا سرکار مخالف ہو جانا بھی ظلم عظیم اور شریعت دے نہ چلنا بھی ظلم اے میں ظلم دیاں ہوں ذرا چاتی ماریا جے ویلی ہو کہ اصا کس درجے کے ڈالما یا تے سڈے اندر ایمان کوئی نہیں اصا کفر کرنے گستاخیاں کرنے گمراہ مبتلاو آ جب کوئی سب تو واسطے جرم جڑا آم کفر پایا جاتا ہے پیا وہ ہے گناہ نو گناہ نہ سمجھنے دا کا گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے اسان نبی پاک شریعت نبی پاک بھی شریعت متحرا کا مزاق اڑا کوئی انکار کرتا ہے کوئی یہ زلیل خوار سمجھتا ہے نوز من احمد کوئی دے حکم مستفا ہے مستفا ہے مستفا صلی اللہ بہتر ہے اور کوئی ظالم حکم مستفا سرکار نہیں سمجھتا کم از کم غیر مسلمان حکم نو حرام نہیں سمجھتا غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہ سمجھنا آج خود کو اللہ وا دریفر سار <تصفيق> اللہ فر چکا نہ کر نہیں تے اگ لگے گی تا دوست کوئی نہیں ہوئے گا اللہ دی طرف ہوں. اللہ کی طرفوں دوست ہاں نہ کوئی نبی تیرا مددگار بنے گا نہ کوئی غوث پاک تیرا مددگار بنے گا نہ کوئی اللہ دا ولی تیرا مددگار بنے گا کیوں اس واسطے کہ اے سارے ادو مدد کرتے جدو پہلا مولا ہو جائے yeah. یاد رکھنا رمبا نہ نبی لا سائ نہ اولا شریق ما ہاں اے ضرور ہے جدو تے مہربان ہوتا ہے تو پھر اس مہربانی دا اظہار کسے وسیلے کرنا ہے yeah. yeah. میں نثال دینا سن سچ پینٹ کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے اس جنگ دے اندر عام لوگ نے دسیا ویٹیا کہ ہر چگیا بابے بما نو فر فر کے رکھتے رہ رہے جی اے دنیا گواہی جن وجہ کی اس ویسے پرانے ایمان والے مومن بندے موجود سن تے اللہ انہوں تے مہربان ہوا تے اس ذات نے آخیا اللہ کے پی اپنے پیاریا نو پیار ہو جاؤ ان کی مدد کر دوں. उन्हें जदों भी मदद करनी है इसे तरह ही करनी हूँ हूं ते तेरे सामने सन इक बहतरे चंग हुई है एक और है बतरे ची सी सीधे भी हरे चल बेखे सर दस उस क्यों नेड़े नहीं सर लगे उस वेल तरक्की आ गई उतना चढ़ के त्याला ने आख्या शाबाशाह फिर मेरे प्यारे हो चुको मुतार फिर रल क्यों करा ہوں ایسے چیز کے حقدار نے بزرگاں لکھے اپنی کتاب جدو تاتاریاں نے آن کے مسلمان تے حملے کیتےسلمان چسلے بدکاریاں پھیل گئی فرشتے آخر سن کافرا نیو حل کافرا رکھ تو لاجا اے کافرو ان بدکارا نو مارو ٹکا کے مارو قتل کرو نو فرشتے رب دے, دے پھر سن کیوں ہو اس واسطے کہ اللہ فرماؤں ایسا ظالما نو ظالما پہ مسلط کر دیا حضور فرماؤں نے ینتا کے ماہو مین زیا میں بدالے میں سم ین سکھو جنتا کے مو ملکی لائے بدلا لو یہ اتنے ظالم مسلط کر کے ظالم ہے نا بڑے ظالم نو اللہ سوارا آپ ہی پڑ لینا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں ایک گل پورا گور کرنا جی ہوں اللہ بہت شریق مولہ نے ایک یہ قانون بنا دال ظالم سے مسلط کر دینا بتورے اداب اور سزا دونوں وڈے چھوٹے نو وڈے بھی چڈا نہیں ہوں جناب جی تسا یہ دیکھو کہ اللہ سونے نے فرمایا تم کافروں کی طرف ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا ورنہ ایک تو آگ لگے گی دوسرا تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور تیسرا تمہارا کوئی امدادی نہیں ہوگا میرے بھائی نے ایک مثال بڑی سونی دیتی وہ ساکھیا جدو ڈاکو آ حملہ کرنے واسطے تو دو پہلے کرتا ایک تے بتیاں کٹ ہے دوسرا فون دیاں تاراں کٹ ہے دو پاسے دونوں ہاں پاس جی چار پاس یہ کام کر کے پھر ہے کیوں ان ہے بھئی نہ تو یہ چانن ہوئے اگان کچھ کرے تو امداد لین جو نہ خود کر نہ اگوں امداد لے سکن گل سمجھا جدر ڈاکو آن کے پہلے کام کرتا ہے ہوں جا ڈاکو مسلمانوں سے مسلط ہوتا ہے نا پہلے وہ پہلے کٹتا رہا سارا فون والی جڑیاں تار سین مستفا کی وجہ جی اللہ رلیا سن پہلا کٹیاں نے انہیں چارے پاسے وہ کہ تاکہ بےدی ہو فریاد کرب بھی نہ سنے خدا کے بندے رب تو رب کے حبیب سے اسے فریاد سنتے نہیں جس کے دل اندر پہلا مستفا کے دین دا درد ہاں پہلے درد واسطے رب دے رب دے تے تے آ جانے نہیں تے پھر کلہ مردہ رہے گا نہ رب نہ رب دے حبیب تے نہ داتا گنج بخش سننا یہ کوئی ولی نہیں وہ سن سکتے ایر جنہ چیر مولا سونا مہربان نہ ہو جد وہ مہربان ہوتا ہی تے پھر داتا نو بھی سنا چڑھا ہے پھر غوث نو بھی اگل آ ہے پھر سارے جا میرے درویشا دی جا کے مدد کرو میرے مسلمانوں آئی آئی ہزار جی فرشتے دن دا ہے جی بے قمان دس وہ تار جڑی سی جنگے پدر درب آئے رب دن ہزار فرشتوں کی مدد آئی سی کہ نہیں سی آئی ہے री साई कट्टी मैं इराक दे मसले रहा मैं फिर जो वेख्या उधरों सदर सद्दाम वेख्या डलर टाई लटकी पैसा पाई ने मैं वेख्या तीया पैणा और उस दुडिया जनाब जनाब इराक वालियां پینٹا پا کے چاٹے کڈ کے لگیاں پھر دیا نے جی فلسطین والے ویکیا ایک میں بی بی نہیں ویچی جی مسلمان ہونے کی حالت چ مرد پی ہوگی بندہ تے تے نہیں وا نبی پا پیا مرد ہوئی میں چکلے دیا گڑیاں نے مینو قسم شریف کی نہیں پہنچ سکتی نہ پہنچ سکتی پہچان چاہیں پہلا دینےفا دے تو تار چو لے تیرو قسم دے کے آنا وا اللہ ارشا فرشا تو تیر دے گا بھلیو میں تھانوں حقیقت بیان کر رہا اور میں جھجھوڑنا پیا تیرے زمین وقت کے آنے سے پہلے تو تاریخی فصل پکی کھڑی مت تو سمجھے کہ نہ دیواری تے میں جج بیٹھا ہوا ایسا انہیں لالو بڑے زالم تو رب دا قانون ہے ہم ظالموں کو ظالموں پر اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کبھی یہی رات تھا جس کے رابطے تھے یہی راگ تھا جس کے رابطے تھے پھر رابطے کٹ گئے یہی راگ تھا جس کے غیروں پر سہارے تھے پھر سہارے ٹوٹ گئے اللہ وحدہ شریف مولا دہ کالو نے وہ سہارا چھوڑ کے جڑا غیر دا سہارا کرے اللہ اسے سہارے درتوں دلیل کرا چڑھتا ہے تو جنہیں سہارا اس مالک کے کینات کا رکھا ہے نا کدی رسوا ہو سکتا ہے خدا دی قسم کر کے آنا اوہی ترقی جا سہارا سی جس کی وجہ دینے مستفا نڈیا لکھا اوہی ترقی سڈے دوالے ہو کے اس ویلے ہرک کرنا چاہتی ہے بلا بن کے اور تھی اصا اسے ترقی دے منہ بیٹھے ہاں جی سر منہ آئے ہوں کوئی اے کر کے پی جانا بندہ نظر آئے گا چیشتی جہاں گلا ہوں سائیں ہون لگا ہی یار تچ ہی آدھا ہوں سائیں پتر میں اپنی طرف تو نہیں سر میں اللہ کا قرآن ہی پڑھتا رہا میں کوئی اپنی طرف گل نہیں کرتا رہا میری طرفوں گل ہوتی تو صحیح بندے مینو چیلنج کر لیند لیکن کسی مائی دن فکیر نو چیلنج نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ فکیر نے سچا قرآن خدا کا پڑھ پڑھ کے سنایا ہے سچا قرآن سنایا ہے اور جدو اللہ واہدہ حلا شریق مولا اپنا پیغام پورا کرا لو اور سر اللہ فرما ہے اصا فیر چار پاس گھیرا تنگ کرنا شروع کر دے آ اصل ہر پاسوں بھلے اتنے آتے ہیں کیونکہ اللہ فرما ہے اللہ, اللہ فرما ہے میرا قانون بندے جا سارا دس دے ہیں کہ یار پسائے کم بھی دیلاف کر دے جے پائے آ بھی دین دے خلاف کر دے جے پائے اللہ فرما جدو میں دس لینا وا ادو معافی نہیں دے اللہ دا پکا اٹل فیصلہ قانون لگاؤں ہمیشہ اللہ سونے آدابے ہاں جی اپنے بندے پہلے پہج کے دسونا خبردار کرا جی بچوں والے ہوں بچ جانے جہے ظالم ہوں وہ ڈٹ جنگ نے وہ جناب آ کر جانے نے سور واگوں آزاد فراؤن کا ویخ لا وادی حسین جناب جناب اوالا جنوب بھی اللہ سونے نے بن سب عذاب آزاد گندر مبتلا کر دلہ وادق کا بدلا لام لین کا قانون بڑا سخت جے اللہ فرما ہے اللہ فرما آرزو دے مطابق کو جناب کتاب دیا دے مطابق کوئی اللہ ہے جہرا بھی برا عمل کرے گا بدلا ضرور ملے گا یہ نے قانون مقافا سے عمل بدلا جگہ سزا کا فصل گئی فصل کے دے طریقے نہیں دو ایک تو کٹی جائے تو جاوے تے برباد ہوتی جاوے ایک کٹی جاوے تے محفوظ تے ہو جاوے گا گل سمجھ آئی کہ نہیں جی اصا رہی مستفا دے جے کٹے بھی گئے تو محفوظ تے ہو جا گے نا کوئی یار کوئی کم سے ساری قیامت نو آ جانی ہے کے سوائی ہونے والی گلو فصل کٹ کے سونے نے جنم سٹ دینی ہوں ذرا سمجھیا جے میری گل نسا جن اسلامی ممالک نے جنہ گہرا سہارے لے جنہیں آخیا پہاڑ بہ رہی ہے کچھ نہیں ہوگا یہ پتا نہیں کہا <تصفح> دے. <تصفح> دے کم نے جس پہاڑ کے سہارے لین لگ پہ اللہ اسے پہاڑ پتھر تو توڑ کے تیر سہرے سٹ لینا اس واسطے بلیا! صرف دامن نے مستفا جگہ مل سکتی روس جی پاک آخیا مولالی کا دربار ہے کسی آخیا اتنے نبیا پیغمبر دربار نے میں خیال اللہ کے بندیا جہ خدا نہیں بنتے ہوں دے اللہ نہیں بن دے, دے. رب دے نا اللہ دے ہو دے, نہیں بنیا دربار لیکن یہ ضرور یاد رکھ لونا فرمایا زالما وال چکاؤ پیدا نہ کر سداوا آنگیاں اگ بھی لگے گی جی لگی ہے دوست بھی الہ تو سوا yes. نہیں, دوسرے بھی نہیں سمجھنا تے ایدر و مددگار بھی کسے ہوں, ہوں می ایک تینو دسنا سورت سڈے بچن دی. کہ اصا آ جائیے نبی پاک سرکار سچے دین دوتے تے. Yes. تھی پتر اپنے بھی فٹ اسی پاسے لے آ ل دن رہ نہیں تھوڑے تاکہ جی مر جائیے دین دی موت مر جائیے تو شہادت والی موت مر جائیے جی جی رہیے پھر غازی والی زندگی رہیے اے نا بھائی مر جائیے تو مردورا والی موت مر جائیے میں نہ عراقی مسلمانوں دی عورتیں کوئی امداد نہیں کر سکتے ایک امداد اصا کریے کہ اون ہدایت فرما اپنے دین غیرت عطا فرما مینو خبر پہنچی اتنے ترقی کافی ہو فرونا والی بلڈ دے جانا نے کتے دیا کتے تو پھر تین پتا فرا ولڈا دے ایر خدا ہی پینے ہوں کوئی درویشا والی ہوا دن دینا عمارتیں فرونا وغیرہ مساجد دے اندر جناب پیسہ نماز ننگیاں جناب چاٹے کھڈے سر آم فلموں نے زمانے دیا ون سوانیاں فلموں اتنے چلن گئی وہ یار وہ جہے انج کے تے انہاں دے خدا کی نو مسلط کرے گا انہیں کہ میں غالبوں کو غالبوں پر مسلط کروں گا تو مسلط ہو سیدھی گل کسی نے اللہ چاہے چاہے کنیا کے مسلمانوں کو آزادی دے دے وہ نہ مرادو کا آزادی دے آزادی کا ایک تے آزادی اور نہیں کھڑے نے اللہ رسول تو جو آزاد ہوئے کھڑے نے تھوڑی آزادی میری گل نہیں سمجھا یار کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے میں سنی گئی مضمون ان چاہ کے بیٹھی مضمون ہے, ہے, ہے. تھلے دعا کرے مضمون لکھ کے نا لکھ دئی مسلمانوں اٹھو تو <laughs> خدا عورت آخن دہی ہے جنہوں نے جگہ پہ لا کسی سونے سن کے جگا والی اس طرح کی ہو جن بگرد کہیں بغیر ہونا کی بگڑ دیں گا خدا در ہے جے جناب جی کہڑا معاشرہ تے کہڑی اس معاشرے دی برائی بندہ بیان کرے جنوں ویکو اصا کو تعلیم چھٹوے مولی صاحب تعلیم چڈ دیے تو مقابلہ کیونکہ ہوئے گا سائنس نہیں بنے گی ترقی نہیں ہوئے گی مقابلہ کم گا آنکھ نہیں کہ نہیں تو جے جی آخیے مقابلہ کرو تو مراؤ ایڈیاں بلاوا نہ لڑا کے ہاں ایسا مقابلہ کر سکنے ہیں میں کیا ساڈا کام بانگیا شکر مرغا کہ شتر مرغ نو شتر اللہ نے پر بھی لائے نے تو پیر ہوں اونٹ والے بنا تو نہیں آئی اونٹ واگ وجہ اللہ سونے نے جانور بنایا ہے پتا کہ مسال کا چڑیا گھر جا کے کرو سڈیا جنسا کافی اتے پہ وہ جن وہ میں تعلق دسن دیا بھائی وہ جا جانور شتر مرغ جہا ہے دا اللہ, سونے نے بنایا, اوتے اللہ نے بنایا اوٹ جی انہوں نے آخو پار چک تو پر چک لا کرتا وہ پرندہ بھی پار چکے ایسا اویلیبل بے ایمان ایمان نہ پکے وہ جی آخو اے پھڑو! چلو! محلی جی چالتے سینس بنے گی نہ کوئی اصلہ بنے گا نہ کو کوئی ترقی گی نہ کرو مراؤل بلا سپر طاقت کون آپ کے مقابلے کہ نہیں مان لو میرا ایسا چتر مرگا نہ ادھر جو گیا نہ آسانوئی کوئی ڈر یاد رکھنا ایسا معقوم تو ذلیل تو اور ذلیل قوم جو ہوتی ہے اس کو صرف موت کا خوف ہوتا ہے نہ عزت کے جاننے کا خوف ہوتا ہے نہ غیرت کے جاننے کا خوف ہوتا ہے نہ دین کے جاننے کا خوف ہوتا ہے کسی کوئی خوف ہوتے دل صرف ہی کوئی خوف ہوتا ہے معقوم اور ذلیل آدمی کے دل میں کہ موت مر نہ جانا کدھر مر نہ جاوا لیکن اس بے وقوف میں پتہ تو نہیں ہوتا تو مرنا تو ہے ہی ہے کدھر موت تو کدی بچے بندے کو مرتے بھائی ماننا بس پہلا دے بندے موت دے ڈر لا دے یہ تو مرنا ہے ہی ہے میں تینو اور کوئی دعوت نہیں داخت شاید ہی دعوت ضرور دیا گا کہ اصل تیرا ایٹم اور تیری طاقت ہے تو نبی پاک سرکار کا دین ہے جب تین اس ویل کوئی قلعہ محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ قلعہ میرے نبی پاک کے دین کا قلعہ ہے یہ قرآن مجید کا قلعہ ہے مگر اصا قرآن اج پڑھنے سمجھنے آگلے یہ بڑا راج چھپیا ہے اصا قرآن پڑھنے آگلش تو قرآن سمجھتے نہیں کیوں نہیں سمجھتے حاصل سے مرے نے یہ تو پلو حاصل نکلوا کی وجہ ہے بے. خدا دے قرآن دے چلنا نہیں اس واسطے رکھو صرف لفظات رکھنے فلانا حافظ بند ہے فلانا حافظ بند ہے قرآن سمجھنے والے ہے سارے جہل کٹے نے قرآن نام قرآن کچھ ہستا وہ کچھ نہ کرنا قرآن کے الٹ مردہ پیار اچھا آ? آن دے دے تے انگلش سمجھنے کیوں آگل گے آران خدا دا رکھنا ہے. تو توتا رکھنا رچ دیں میں کئی توتے دیکھے جی قرآن, قرآن یاد کر قرآن یاد کر لو تو بندہ نہیں بن سکتا من جا سران دان میں شرح کر کے, کے سمجھاوا کہ اصا کی کھیڈے نے ایماندار دس میں گل کر لگا مولا حسین نو. اپنی ذات کا غم سا دینے مستفا کا غم س اپنے علی اکبر کا گم یا حضور دے دین دا دیکھو جے نو پیاری اپنی عزت پیاری ہوتی دی عزت دین نو جان دیں امام حسین پاک نے کہڑی شہ بچائی دیڑی دتی ہے ہر شا پکی گل ہے نا ہوں مولا حسین حسین نو شاید آسین غم شاید میں نو غم سی؟ اس دا غم رکھن والا تے کوئی نہیں لبدا حسین دے غم دے ڈرامے کرنے والے سائ لب گل سبھی لائی کڑا کیوں جی غم حسین چڑا ہوا ہے یادا کیوں آخے حسین چلے کھلا ہے میں پکا دے دی پکا دے دی ہر اولاد ویسی ہے پکی دے دی سارے میں آخر پی مانو حسین ڈراما کھیڈتے حسین کا غم تو اسی دل میں ہوگا جس دل میں دین مستفا کا غم ہوگا کدی ستیا کدی کاروبار جاگ دیا پیرا پراواں واسطے اپنے واسطے پہنوں ملک واسطے مسلم قوم واسطے دین دخم لگائے کبھی روئے اترو وگائے اکرے بیٹھ کے پھر مولا حسین دے واسطے میرے اترو وگانا ہے تیرے اتھرو چک کے مو ماں دیتے جائیں گے حسین کی بات کرنے اس آنسو کی قدر ہے جو آنسو نبی پاک کے دین کے درد میں نکل ہے جس بیمان نو حضور دینی دا درد نہیں مولا حسین دی. جس شہر حاصل کرن دی خاطر. جس نو بچا من دی خاطر. حسین قربانیاں دے گیا تو روڑی بیٹھا تو رونے حسین نو. حسین روہ تیری بے وفائی نسم آتا علاد شریف دی عجیب گل ہے جی ویخ چکلے عزت ویچن والیاں غمے حسین منا رہی ہیں میں کیا اچھا ہمیں غمے حسین لگا ہوا ہے میں کیا کسی بھی حسین دکھاتے ہوئے رشوت خور حسین دکھاتے ہو سود خور حسین دکھاتے ہیں رنڈی नचाने والے حسین کے کھاتے میں اور جناب گھر میں ٹی وی رکھ کر چوبیس گھنٹے رنڈی کا ڈانس वाले والے یہ بھی حسین کے کھاتے میں میں نے کھا ڈال دو حسین پاک تھا حسین کے کھاتے میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی پاک के گے कोई کے حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حسین کے کھاتے میں اگر ہوگا تو داتا گنج ہوگا <laughs> اگر حسین کے کھاتے میں ہے تو بابا فرید ہے حسین کے کھاتے بچے تو شیرے ربا نہیں آنا ہے دفتر میرے حسین دا نہیں ہو سکتا جس دفتر جس عمل نامے در نام کنجر دا لکھا ہوے حسین یزید دا دشمن ہوے تو اج کے کنجروں کا ہو یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے اگر حسین کا غم ہے تو اسی دل میں ہے جس دل میں دین کا غم ہے جس دین کا غم حسین کے دل میں تھا افسوس نہیں کبھی وہ تین تو جڑا تیرا کن فر کے جڑا تین ہوش دے جا پائے لٹیا پیا دین اپنے فکر کر تک نک پہ سوٹے جی دی قوم دین دے بیان کرنے والے نا یہ بےکت قوم کو دین کا غم نہیں ہو سکتا حسین کا غم نہیں ہو سکتا اور جن تو ایک قوم پھر ڈرامے رچا کہ میں نے حسین کا ایک مولوی توجہ رکھا جس وہ آخ رو ہے رو رو ہے بکری مار جا کے رونا حسین تو نہیں اس کے کنجر مولوی کا پتر دیا چاچے ਤੇ تک شاپنگ بازار میں کردیا غیر ملکان پڑن دیا میں کیا مولویا بغیرتا تین حسین کا کام چڑیا حسین کا کام ہوں تیرا پتر مولا علی سرکار دے شہزاد الی اکبر وگوں ہوں دین پاس آ حسینک آنا رو م جان مسلمان تین مولا حسین دے راضی کرنا کبھی حسین پاک واسطے اترو نہ بڑا کدی نہ رو مگر اس دین کا درد رکھ جس دین واسطے حسین نے ہر شہر دیتی ہے خدا کی قسم کر کے آنا تیرے رو تو بغیر مولا حسین تیرے طرح ہو جائے گا بندو اصا سب تو بڑے ظالم بن گئے اقبال فرما واہنا کا مت کارواں رہا واہ نا کا جاتا جاتا رہا کارواں کے دل سے دے جاتا وہ آدر چلیا لیا یہ سا ہی تین کوئی ایک گل سمجھنا ذرا میں اس لائی گل ضرور کر کے چلاں گا امام حسین غیرت کے نہیں بولو تے صحیح غیرت مند کی سن غیرت بھی اخیر سی اس مرد کو اچھا سی نے ہاتھ رکھ کے سنیا کی بنے پایا کیوی جی کہ او اپنے دین کا بھی غیرت مند سی تے اپنی عزت کا بھی اسان نہ دیرت کرنے ہاں نہ اپنی ہوں ایماندار دس ایک بے گیرت اپنی ہر شا ل لٹائی بٹھا ایک غیرت مند اپنی غیرت بچائی بٹھا ہے رونا کن چاہیے کہ غیرت مند مجھے مجھے کیا ویڑ پائیے تو غیرت مند واسطے پائیے ہال تو غیرت اپنی کیوں بچا گیا ہے اور رومنا تو چاہیے سانو نا بغیرت کہ بغیر ہر شا ل لٹائی بیٹھا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ دولے برباد جہی کام ہو بیٹھی یہ غم حسین کا کر رہی ہے ان کو رو رہی ہے پر نہیں حسین پاک تو کچھ تو ساندے خدا کی قسم کر کے آنا اگر شیر ربانی جیسا ولی اللہ نا مولا حسین قبر انور گے بغیر تو میں اپنی غیرت عزت ہر شہ بچا گیا بچا گیا اپنی جان وطن مال اولاد وار گیا وا تے میں سی بچا بچا گیا جہری وارن والی شہ سی وہ کسی جیڑی وار آ رہی سی, سی وہ بچائی جی واری کھلے کھڑو تو دے دیں لا مینو جے میں رونا تو مینو پہ رویاد کر رہے رو حسین پاک جی نو نظر آ جاوے. خدا دے بندے آ. رو جنا اس رو سکنا ہے. گربان چاتی مار کرو خدا کی قسم کر کے آنا سیا ایک پل کا کسیا سو کو سے جا پی تمے نہ سمجھ ایسے اللہ دل جڑی دینی سی ان لیے رحمان رحیم نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے اس تو پہلا نہیں تھلا اور انہیں تل دے رہی ہے جڑی دینی اور ہو گیا ڈوری کھچڑ دا بھیلا. او دے انتقام تے بدلے دا او دے نام پاک تو صرف رحمان تے رحیم سمجھی میں. او دے ننانوے نام نے کن نام لب گئے انہوں ایک نام یہ بھی ہے من تاکے من اتنے نہیں لکھے مساجنا مسجد آج لکھا نہ اتنے پڑھ کے ویخ اللہ دا ایک نام ہے مبارک ہے سبحان اللہ من تک من اللہ انتقام لینے والا ہے تو <تصفح> ہوں منتقم ہونے کا اظہار کرنا ہی اند ہی پیا اس واسطے انتقام تو بچان کا ایکو ہی طریقہ کہ وہ دکے چک جاوی شاید سونی لگتی ہے جنہ و مجرم ہوگا نا وہی بار گاہ آن کے سچے دلوں معافی منگے تو معافی مل جاتی ہے ایک دروزہ انہیں ہمیشہ کھلا ہی رکھا ہے جنہوں دا دروازہ یہ دروازہ بند نہیں کیتا کیا بند ہونا ہی جد سورج مغرب والے پاس چڑھنا ہے تو مشرق آگے پسے ڈبنا اسے اللہ نے توبہ دا بوا بند کر دینا پھر جب کوئی کفر والا توبہ بھی کرے گا تو معافی مرنا ہے تو اللہ کی طرف کوئی معافی مل سکتی اس وقت دروازہ تعبا کا کھلا ہی منتقل ذات اپنے انتقام پر ہے بچنا چاہتے ہو تو نبی پاک سرکار کے دین کے دامن میں آ جاؤ اور توبہ کر لو چاہتا بگلاسان یہ پلیسیاں جہیا ترقی سمجھ کے گھر دندر والی کھڑے ہیں میں نے کسم واٹا شریک دی اگر بغداد والوں کو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 اللہ کے ولی اس کی امداد کے لیے آتے ہیں جو اللہ کے پاس محبوب کے غلام ہوتے ہیں ہائے ہائے رب دے پاس محبوب کیا وجہ کریے کلندر اقبالتا بالتا یہ رو پہ آئندہ رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل مو باقی نہیں ہے نہ رو روزو قربانی جی یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے جی وہ چل تیریا رگا میں گائے تمہیں تو خون ہی نظر نہیں ہوتا وہ جو حضرت بلال ہمشی کی رگوں میں تھا وہ خون نہیں آتا جو خون غازی المدین شہید کی رگوں میں تھا وہ خون نظر نہیں آتا جو مولا حسین کی رگوں میں تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے تو کیسا آدھا تو ٹھنڈا مسلمان ہے فرج لگا بس فرج لگا مسلمان باقل کے فالو فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست کا کور ہم پوچھتے ہیں شیخے کلیسا نواز سے مسج میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر ہک سے اگر گرد ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزرے جہاد کم سی مسلمان وہ کیا پھر پڑی پھر دیکھ سکتا ہے حسین, دی دیگ پکا. حسین کی تیگ پرکاش حسین مولا حسین تیرے چولہا دی تیگ نہ بھکا ہے مولا حسین کائنات کا وارث ہے تیرے نیاز دی نیاز جو گلاس سے جناب روح افزا کا پیاسا نہیں مولا حسین کوسر کا مالک ہے مالک ہے اگر مسلمان پہلا اپنی رگا اندر غیرت من خون پیدا کر ہر شہری فکر چنڈ دے ایک اپنے دین دی فکر رکھ لے خدا کی قسم کر گیا نہ وہ جب تو دین دی فکر کرے گا مولا سونا پیرا سارے کماں فکر آپ رکھ لائے گا بے میں سنی سنا نہیں گل کرتا میں آج ہڈ ورتیاں گلا کرنا میں نو اگر مولا کائنات نے دین دا فکر کہاں فرمایا ہے میں تحدی سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں اللہ کی نعمت کا احسان اور ش... احسان اور شکرانا ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ مار کرنا ہوا جی مولا نے دین بھی فکر دیتی ہے نا ساری فکر نے لا لیں آپ ہی سارے کام کر دیا سونا کرنا سان جا کام لایا سو اصا وہ پورا کریے گا گل نہیں سمجھ لگی سانو سان لگا ہے لگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دلوار باقی نہیں ہے ایک بار سب نہیں جہاں دل فاروق وہ دل وو رو باقی نہیں ہے تیرے دل دل دل دل دل دل اندر اللہ دی مارفت مل جاوے رب دی محبت مل جاوے دیل پہ قربانی مل جاوے سانو شہادت مل اندر جناب والا فون آ جاوے میرے تھلے ہوا کار آ جائے گار دل جہاں ہوں اس دل سے کدی ماڑا مہربان نہیں ہوں اقبال فرما ہے وہ دل وار باتی ہے چاندہ نوازو روزو خوبانی یہ سب باقی باتی باقی نہیں ہے چاہ نماز پڑھ نماز پر کیسا دل تیرا یہ دل کیسا عجیب ہے جس دل کی چابی یورپ میں پڑی ہوئی کیسا سجدہ کرنا ہے وہ ہے جو میں سر بس سجدا ہوا کبھی تو سنی آنے لگی سدا تیرا دل تو ہے سنم آچنا تجھے کیا ملے گا نماز میں وہ آندہ جب سجدہ کرنا تو زمین پیٹ اٹھتی ہے آدھی بال دلوں میں گارا نوسائی کل ہے دلوں میں سنم کے بت پے بت تیرا دل تجھے کیا ملے گا نماز میں آیا, آیا, آیا, آیا, آیا. سجدہ تو وہ سجدہ ہے کہ دل بھی خدا کو ہی جھکتا ہو سر بھی خدا کے سامنے جھکتا ہو حسین کی تا سر کٹ جائے مگر کسی یزید کے سامنے تھے نماز تو تھے آج نماز ہے روزہ ہے قربانی دے چھترے دے اتر چھت آئی خنجر کنگر پہ لکھا ہے جی پہنا کد کے جی گلاب جی کوئی بگیار پہ پہنا بیٹھے چیریا اس کنجر چرا فرنا ہوئے قربانی تو ایس بائیمان بھی کرنے والی سی یہ چھا پھر تے سڈے اندر مولا حسین والا خون آ جا سے اندرس آ جاتی تے چھرا پھر جانا پہ نماز ہو, روز ہو, قربان ہو, روزہ قربانی ہو حج روزہ رکھیں پر مصر دے اندر آصر در ٹی وی لا کے شراب دی بوتل لال روزہ کھلتا رو لے اللہ پھر مہربان کیوں نہ ہو اس کو؟ کیوں نہ سر سبزہ تھلے گا جی مکار پھیرنے آسے تھوڑی نازتے. میں جناب سامنے اے درد بھرے آسو کس واسطے بغیر مولہ خدا بخش اظہر صاحب فرما ہوں سن آ کے حضور دونتی میں تا کتا میں کتا آلو جی میں پونک دے تھے چوران کا خیال کیا کرنا यार इस फकीर किश्ती एक कुत्ता ही का समझ अपना जेड़ा पां पांव के तेन जगा रही और मैंने मिसाल चेते आ गई एक चौधरी का कुत्ता चोर मार गया घर के अंदर कुत्ते ने वेख्या मज नू खोलद पाया पज के चौधरी सुता से जनाब होंद रजाई में खिंच चौधरी ओनू लितर मार के फिर सौं गया चोर इन्ने चेर नै के मज के तुर गया جناب کتے نے پھر جا کے ردائی کھینچی چودھری کو گسا لگا انہیں بندوق چپ کے کتے نو مار دیکھے نہ کتا لب نہ مجھ لگتی ہے کلے سے نہ کتا ملتا ہے کدی کتے روے کدی مجھ لو رو چلیا میں پیسے تھوڑے لے رہے میں تیرے تو کوئی بنڈا میں قسم خدا بےغیرو بھی سونے نے چاہا لیکن کیوں میں ر کے جگہ جگہ تے جناب چنڈوڑا پٹتا پھرنا اس واسطے کہ جو مینو نظر آن نظر آ جو میرے میرے درویش فقیر مرد حق نظر آپ مینو نظر نہیں آتا اس وقت جن نگاہ اچوکی ہوں دستا اورا جی میں اس ویلے سے رومن دی بجائے جب رومن فائدہ نہ دے, دے پہلے رو لیے تو سنگار پھر روئے تمرکی روئے اس واسطے دعا کرو اللہ واہدہ شریخ مولا سڈے عراقی اور دیگر مسلمانوں اور سن ہدایت فرماوے اور غیبی مدد فرماوے آخر